بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اِنَّا اعطَيْنَاكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو کاثر عطا فرمائی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنحَرْ